ہمارے مشائق نے یہ عجیب بات فرمائی ہے کہ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بہت سی ساری خانقاہوں میں ذکر قلبی کا طریقہ لوگ نہیں سمجھتے نوے فیصد سے زیادہ خانقاہوں میں ذکر قلبی کا طریقہ کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے اپنی ہم نے ہم نے اپنی زندگی میں کئی ایسے سلیکین بھی دیکھے کوئی سانس سے ذکر کر رہا ہے کوئی آواز سے ذکر کر رہا ہے اور ایک جگہ تو یہ بھی دیکھا کہ گریبان کولکار اور گریبان میں مور ڈال کر سانس سے اللہ اللہ اللہ کر دے یہ ذکر کل بھی تو نہیں مشائق سلسلہ سے انہوں نے ذکر سیکھا ہی نہیں ہے ہمارے حضرت جی دامد برقاطم العالیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے ایک عالم سی ملے وہ مہبین میں سے دے پوچھنے لگے اپنا کر بندی ہیں تو حضرت جی نے فرمایا میں نے عرض کیا جی یہاں انہوں نے توحیدی وجودی کے متعلق سوال کیا تو حضرت جی نے بڑوں سے جو سنا تھا وہ جواب بتا دیا وہ عالم تو تے کتابوں میں پڑھتے تھے پڑھاتے تھے عمر گزر گئی وہ متوجہ ہوئے اور جب خود مطمئن ہو گئے کہنے لگے آپ کو شیخن سکون سلوک پہ کیسے چلایا تو حضرت جی نے فرمایا کہ نقشبندی بندی سلسلے کے 35 اصبا کے حضرت مجدد الفسانی رحیم اللہ نے سب الگ الگ کر کے لکھے ان کے حضرت تم نے روزانہ ہزار مرتبہ درالش پڑھا ہے میں نے پڑھا پھر پندرہ سو دفعہ پھر, پھر دو ہزار پھر تین ہزار حتیٰ کہ روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ درالشریف پڑھتے مجھے 20 سال گزر گئے اور شیخ کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے سب کچھ ملے گا اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کے شیخ کو نکر بندی سلسلے کے اسباب کا پتہ ہی نہیں تھا بیس سالوں میں پہلا سبق بھی نہ دیا یہ بات حقیقت ہے کہ درود شریف تو بہت درجی والی چیز ہے یہ بہت اچھی عبادت ہے بڑی نے کیا ہیں بڑا ثواب ہے مگر ذکر ذکر قلبی تو الگ چیز ہے ایک بندہ بخار کا مریض ہے اسے اینٹی بایوٹک دینے کے بجائے اگر کوئی وٹامن کے لائے تو بخار تو نہیں اترے گا وٹامن سے بخار نہیں اترتا ذکر قلبی سے شہوات نے کنٹرول ہونا تھا جب ذکر قلبی ہی نہیں ہوا تو اثرات کیسے مرتب ہوں گے تو اس لیے ذکر قلبی صحیح طور پر سیکھنا اور پھر یہ کرنا ضروری ہے اس کا طریقہ بندہ نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ ذکر قلبی کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کرنے کا طریقہ کیا ہے جن لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ہر وقت اللہ کی طرف تیار معمولی سی توجہ سے اس کی بات پرواز شروع ہو جاتی ہے